خراش شریف کے بارے کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتائیے اور اس کی پڑھنے کے لیے اجازت دینا ضروری ہے یا بغیر اجازت پڑھ سکتے ہیں نہیں بغیر اجازت پڑھنے میں کوئی حرش تو نہیں ہے کہ درو شریف کا ایک مجموعہ عام دنیا بھر کے مشائق میں دلائل شریف کا جو ہے وہ رواج ہے اور بزرگوں سے اجازت لے کر پڑھنے میں کچھ اس کے ہر سلسلے کے مختلف طریقے ہیں پڑھنے کے جیسے ہماری یہاں قادری سلسلے کی جو دلال خیر شریف ہے تاج کمپنی نے جو چھاپی وہ دلال خیر شریف جس کی ہم اجازت دیتے ہیں وہ اس کے مطابق تمام مشائق نے اس میں کچھ اضافہ کیا کچھ اس میں کمی کر دی یہ اپنے اپنے ان کے تجربات ہیں لیکن بنیادی طور پر دلال خیر شریف درود و سلام کا ایک مجموعہ ہے جس کو روزانہ پڑھنا اس کے دن مقرر ہیں پورے ہفتے میں پیر کو اتنا پڑھا جائے منگل کو اتنا وغیرہ وغیرہ تو کسی سے اجازت لے کر پڑھا جائے تو ظاہر ہے کہ اور بھی زیادہ وہ فائدے مند ہوگا اور یہ تو درو شریف پڑھنے کی برکتیں وغیرہ یہ تو سب آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ نے سنی بھی ہوں گی اور اس میں درو شریفی کا وہ مجموعہ ہے عموماً ہمارے مشاق کہتے ہیں کہ در دلائل خیر شریف کا جو ورد کرنے والا ہے اس کو یقینا پوری زندگی میں حضور علیہ السلام کا دیدار ضرور ہوگا یہ اس کی بہت بڑی برکت ہے دلال شرا خیراز شریف پڑھنے